احوال اس جنت کا جس کا پر ہزگاروں سے ہے اس میں اس پان کی نہر ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور اسی دودھ کی نہر ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور ایس شراب کی نہر ہے جس کے پیئی میں لذت ہے اور اس شہد کی نہر ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنی رب کی مغفرت کیا اسی چاہ والے ان کی برابر ہو جائیں گے جناو ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پان پلایا جائے گا کہ انتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے